الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم للذين يؤلون من نسائهم أردس وأربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور وحيد وإن عزم الطلاق فإن الله سمعه عليه باب الإيلاء والظهار والكفار فمع عيشة رضي الله تعالى عنها قالت آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وحرم جام حلال و جال المین کساودی وا تو یہاں سے ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے اور وہ باب ہے ایلا اور زہار کا آلا یولی ایلا کا مطلب ہوتا ہے بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھانے میں اس کو شریعت کی اصطلاح میں ایلا کہتے ہیں کوئی قسم کھا لے کے میں بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا لیکن شرعی ایلا جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص سے اس بات کی قسم کھائے کہ وہ چار مہینہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جائے گا تو یہ شرعی ایلا ہے اور اگر اس سے کم کی مدت کے لیے قسم کھاتا ہے تو یہ شرعی ایلا نہیں ہوگا یہ کہا جائے گا کہ انہوں نے قسم کھا لیا یا اس نے قسم کھائی اس ایلا کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے اللہ تعالی چاط فرماتا ہے لل لدی نہ جو الو نہ مل ان لوگوں کے لیے جو اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے ہیں تو بیوی چار مہینے انتظار کرے گی یا چار مہینے انتظار کرنا ہے اسی لفظ سے شرعی ایلا ثابت ہوتا ہے کہ ایلا جو ہے چار مہینے کا ہوگا فعن فاقو فعن اللہ غفور رحیم اگر وہ اس کو ختم کر دے تو اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا ہے الطلاق اللہ اور اگر وہ طلاق کا ارادہ رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سننے والا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتا ہے نہیں جاتا ہے پیلا کر لیتا ہے تو زیادہ سے زیادہ جو مدت ہے وہ چار مہینے کی بیوی چار مہینے تک انتظار کرے گی اگر چار مہینے کے بعد بھی وہ بیوی کے پاس نہیں جاتا ہے تو پھر بیوی بی کو اختیار ہے کہ وہ عدالت کا دروازہ کھٹ خٹ کھٹائے پاضی کے پاس جائے اور پاضی پھر فیصلہ کرے گا کہ اگر رکھنا ہے تو ٹھیک ہے رکھو بیوی بی کے پاس جاؤ اور اگر نہیں رکھنا ہے تو پھر تالاب دے دو چھوڑ دو اس کا راستہ صاف کرو بیوی بی کو لٹکا کے نہ رکھو نہ تو اس کے پاس جا رہے ہیں اور نہ اس کو اس کا راستہ ہی صاف کر رہے ہیں تو اس سے شریعت نے منع کیا ہے اسی کو ایلا کہتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایلا کیا تھا اپنی بیویوں سے لیکن وہ ایلا چار مہینے والا ایلا نہیں تھا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینے کے لیے قسم کھا لی تھی کہ بیویوں کے پاس نہیں جائیں گے اس کے مختلف اسباب کا ذکر اہل علم نے کیا ہے ان اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راز کسی بیوی نے فاش کر دیا تھا جس کی وجہ سے کی وجہ سے اللہ تعالی کی طرف سے آپ کو تنہی کی گئی تھی تو اس بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے تھے بیویوں سے اور ایک سبب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ بیویوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے ازواج متحرات میں امہات محات المنین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نال و نقطے کا مطالبہ شروع کر دیا تھا تو اس بات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الا کر لیا اور ایک سبب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا اور حفصر رضی اللہ تعالی انہا ان دونوں امحاس المومنین نے زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی انہا کے خلاف ایکا کر لیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جا کر کے بیٹھتے تھے وہ بھی بیوی تھی مل مومن وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر بیٹھتے اور وہاں شہد پیتے شہد استعمال کرتے تو ان دونوں بیویوں نے آپس میں اتفاق کر لیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائیں گے تو ہم کہیں گے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے مغافیر ایک طرح کا پودا ہوتا ہے یا ایک پھول ہوتا ہے جس کی خوشبو بہت اچھی نہیں سمجھی جاتی تو مغافیر اگر کوئی شہد کی مکھی ان پھولوں سے رسچوس کر کے شہد تیار کرے گی تو ان پھولوں کی خوشبو یا مغافیر کے پھول کی اس میں بو آئے گی جس کی وجہ سے استعمال کرنے اس طرح کی اس سے بنی ہوئی یا اس سے تیار کردہ شہد کے اندر بھی وہ بو پائی جائے گی تو بہرحال چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ نفاست پسند اور خوشبو کو پسند کرنے والے تھے تو ان بیویوں نے اتفاق کر لیا کہ اگر آئیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم کہیں گے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بھی بو آتی ہے تو دونوں نے ایسے ہی کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھا کہ ہو سکتا ہے کہ میں نے جو شہد استعمال کی ہے یا میں جو شہد استعمال کرتا ہوں زینب انتظہاز رضی اللہ عنہا کے پاس وہ شہد جو ہے مغافیر کے پھول سے شہد کی مکھیوں نے تیار کیا اور چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا جس کا ذکر سور تحریم کے اندر ہے تو جس کی وجہ سے اللہ تبارک مطالعہ کی طرف سے سمدھی آئی تو اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیلا کیا حافظ ابن حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر یہ ذکر کرتے ہیں کہ یہ مختلف اسباب ایک ساتھ جمع ہو گئے تھے جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے ایک مہینے تک ہیلا کر لیا قسم کھا لی تھی ان کے پاس نہیں جائے گی جس کا ذکر صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایلا کیا لیکن صرف ایک مہینے کا دوسرا لفظ اس کے اندر ہے زہار لفظ زہار یہ زہر سے بنا ہے اور زہر مانے ہوتا ہے پیٹھ ہتھیلی کے اوپر والے حصے کو واہر البق میں کہتے ہیں زہر القف کہتے ہیں کہ ہتھیلی کا اوپر والا حصہ اور اس کو باتن القف یا بتن الکف کہتے ہیں تو انسان کی پیڑھ جو ہے وہ پیچھے ہوتی ہے اس کو زہر کہتے ہیں تو زہر کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہے کہ انت علیہ کا واہر امید کہ تم میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح سے ہو تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنے ماں, اپنی ماں سے تشویح دے کہ تم میرے لیے میری ماں کی طرح سے ہو یعنی اب ایک تو ایک مطلب یہ اس کا ہوتا ہے جیسے عام طور سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ اپنی بیوی سے کوئی کہے کہ بھائی آپ تو میری ماں کی طرح سے یعنی خدمت میں اور ہر طرح کی اسکر یہ الگ چیز ہے لیکن یہاں پر یہ لفظ کہنا کہ تم جو ہے میری ماں کی پیڑھ کی طرح سے ہو تو گویا کہ یہاں پر اپنے اوپر بیوی کو حرام کرنے کے تعلق سے آدمی کہتا ہے کہ اب جو ہے تم میری ماں کی طرح سے ہو گئی ہو گویا کہ میں تم سے اب کوئی تعلق نہیں قائم کروں گا طلاق نہیں دیتا لیکن یہ کہتا ہے کہ تم میری ماں کی طرح سے جیسے میری ماں میرے اوپر حرام ہے گویا تم ہی میرے لیے حرام ہو تو اسی کو زہار کہتے ہیں اس کا ذکر بھی قرآن کریم کے اندر ہے اور سور مجادلہ کا نزول بھی اسی سبب سے ہوا کہ ایک صحابی نے اپنی بیوی سے زہار کر لیا تھا بیوی پریشان ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئی شکایت کرتے ہوئے کہ میں کیا کروں میرے بچے ہیں انہوں نے جو ہے جو ہے وہ کر لیا ہے اظہار کر لیا ہے میں کہا جاؤں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اللہ تبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی جس میں پورا بیان جو ہے ایک رقو تک یا ایک صفحے تک جو ہے زہار کا بیان ہے تو اس کا الگ حکم ہے اس کا الگ کفارہ بیان کیا جائے گا ابھی جو حدیثیں آ رہی ہیں وہ ایلا سے متعلق ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی علیہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے ایلا کر لیا ایلا کر لیا کا مطلب کیا قسم خالی کی بیویوں کے پاس نہیں جائیں گے وہ ہر اور اپنے اوپر حرام کر لیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کو حلال کر لیا یعنی جو اپنے اوپر بیویوں کو حرام کیا تھا قسم کھائی تھی کہ نہیں جاؤں گا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اسکول کو حلال کیا اور اپنے قسم کا کفارہ ادا کیا قسم کا کفارہ ادا کیا یہ سو ترویزی کی روایت ہے حافظ ابن نظر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے راوی جو ہے وہ ثقہ ہیں البتہ بعض دوسرے محققین کہتے ہیں کہ یہ حدیث صنعت کے اعتبار سے ضعیف ہے واقعہ صحیح ہے واقعہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے ایلا کیا تھا ایک مہینے تک آپ نہیں تشریف لے گئے تھے لیکن جو ہے سنعت کے اعتبار سے اس سنعت کے اندر ایک راوی ہے مسلمہ بن علقمہ یہ ضعیف راوی ہیں یہ منکر روایتیں بعض لوگوں نے سفا کہا لیکن بعض لوگوں نے کہا کہ بعض اما نے کہا کہ یہ منکر روایتیں نقل کرتے اسی اعتبار سے جو ہے ان کی روایت جو ہے وہ ضعیف قرار پا رہی ہے لیکن واقعہ اپنی جگہ پر درست ہے سرعد گرچے اس کی ضعیف ہے لیکن یہ واقعہ ہوا ہے صحیح بخاری کے اندر موجود ہے صحیح مسلم کے اندر اور حدیث کی دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے تو اگر کوئی شخص تو اگر کوئی شخص ہے اگر بیویوں سے یا بیوی سے ایلا کر لیتا ہے قسم کھا لیتا ہے کہ نہیں جائیں گے ہاں لیکن پھر کیا ہے اپنی قسم کو توڑ دیتا ہے تو پھر اس کو کیا کرنا پڑے گا قسم کا کفارہ کرنا پڑے گا ہو جاتا ہے ایسے کبھی میاں بیوی میں ان بن ہو جاتی ہے ہاں تو شوہر نامدار جو ہے قسم کھا لیتے ہیں ہاں کہ جو ہے ہم تمہارے پاس نہیں آئیں گے تم سے نہیں ملیں گے اس طرح کی باتیں ہو جاتی ہیں تو اس کا کفارہ کیا ہے قرآن میں قسم کا کفارہ ذکر ہے فکفارت ہو اطام عشرتی ساکین ام سمات امون او قسمت او تحریر فمل فسیام و طلاقت ایامکارت االکم کہ قسم کا کفارا یہ ہے کہ یا تو آدمی دس مسکینوں کو کھانا کھلائے یا دس مسکینوں کو کپڑا پہنائے یا ایک گردن آزاد کرے ان تینوں میں سے کوئی آدمی نہیں کر سکتا ہے کسی چیز کی تینوں میں سے کسی کی استطاعت نہیں ہے تو تین دن کا روزہ رکھیں پہلے تین میں اختیار ہے کہ تینوں میں سے کسی کو اپنائے دس مسکینوں کو کھانا کھلائے یا دس مسکینوں کو کپڑا پہنائے یا ایک گردن آزاد کرے ان تینوں میں سے کوئی مؤثر نہیں ہے کسی چیز کی استطاعت نہیں ہے تو پھر تین دن کا روزہ رکھے یہ قسم کا کپڑا ہے اگر کبھی کسی کے ساتھ ایسا ہو جاتا ہے صرف اسی معاملے میں نہیں بلکہ کسی بھی معاملے میں اگر آدمی کسی جائز چیز کے لیے کرنے نہ کرنے کی قسم کھا لیتا ہے تو اپنی قسم کو توڑ دے اور قسم کا کفارہ ادا کرے بات سمجھ میں آ گئی وبن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال ادا مغت اربات اشہر بفل مولی حتہ ولاقہ طلاق حت القا اخرد الباری عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب چار مہینے گزر جائیں کسی نے قسم کھائی کہ الا کر لیا کسی نے قسم کھالی لی کہ نہیں جائیں گے چار مہینے گزرنے کے بعد جو قسم کھانے والا ہے اس کو روک دیا جائے گا اور کہا جائے گا آہ, کہ یا تو تم تراک دو اور یا تو اس کو بیوی سے رجوع کرو بیوی کے پاس جاؤ لیکن ایلا کر لینے سے ایک حکم یہ بھی ثابت ہوتا ہے پتا چلتا ہے کہ کوئی شخص اگر بیوی بی سے ایلا کرتا ہے قسم کھاتا ہے تو ایلا کر لینے کی وجہ سے طلاق واقع نہیں ہوگی طلاق واقع نہیں ہوگی یہاں تک کہ اس کو تلاق دینا پڑے گا اگر طلاق دیتا ہے تب تلاق واقع ہوگی لیکن اگر وہ چار مہینے سے زیادہ بیوی بی کے پاس نہیں جاتا تو ایسا نہیں ہے کہ جو ہے تلاق ہو جائے گی اور بیوی بی الگ ہو جائے گی ایسا نہیں بلکہ اس کو بلایا جائے گا اس کو عدالت میں یا جو ہے علما کے سامنے قاضی کے سامنے پیش ہونا پڑے گا اور وہ فیصلہ کرے گا جیسا عقید قرآن نے چار مہینے کی انتہائی مدت چار مہینے کی قرار دی ہے کہ تربس بس اور باقی شو چار مہینے تک بیوی انتظار کرے گا. پھر اس کے بعد جو فیصلہ ہو وہ کرے آگے صحیح بخاری کے بعد جی آ, بھائی सवाल کر رہے ہیں کہ اگر कोई شخص کسی شخص نے ایلا کیا چار مہینے تک دیوی کے پاس نہ جانے کی کا इला کیا اور پھر آ, لوگوں کے سمجھانے کی وجہ سے بیچ ہی میں وہ رجوع کر لیتا ہے اور बीवी के پاس چلا جاتا ہے تو اس उसे اسے قسم کا देना دینا پڑے گا تو قسم کا کفارا ادا کرنا پڑے گا سلیماند من راب رسول الله صلی الله عليه وسلم کل حدیث سلیمان بن يسار کہتے ہیں حدیث کیا یہ جو اثر ہے خبر ہے سلیمان بن يسار تابعی ہیں یہ فرماتے ہیں کہ میں نے دس سے زیادہ صحابہ کو دس سے زیادہ صحابہ کو میں نے پایا کہ وہ لوگ جو ہے قسم کھانے والے کو روکتے تھے قسم کھانے والے کو روکتے تھے کہ الا نہ کرو یہ مانا بھی ہو سکتا ہے اور یہ کہ یہ مانا بھی ہو سکتا ہے کہ عدالت میں اس کو کھڑا کرتے تھے عدالت میں اس کو محکمہ میں کورٹ میں اس کو جو اس زمانے کی عدالت رہی ہو اس میں اس کو کھڑا کرتے تھے اور اس سے پھر کیا کہتے تھے اس سے پوچھتے تھے کہ بھائی اب کیا فیصلہ ہے تمہارا انہیں علا کیا ہے اب کیا فیصلہ ہے تمہارا یا تو تراب دو یا تو رکھو تو اس طرح سے اس سے یہ پتا چلا کہ جمہور اہل علم یہی کہتے ہیں کہ چار مہینے کی مدت گزر جانے کے بعد بھی اگر وہ شخص سے رجوع نہیں کرتا ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی بعض کوئی امام اس طرح کہتے ہیں کہ طلاق واقع ہو جائے گی حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے صحیح نہیں, یہ صحیح نہیں ہے پیسہ کے اوپر صحیح بخاری کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا قول گزرا کہ ولا یکل طلاق اس کے اوپر طلاق واقع نہیں ہوگی یعنی وہ طلاق اس کی نہیں پڑے گی یہاں تک کہ وہ طلاق دے گی تو یہی قول صحیح وان ابن عباس رضی اللہ تعالی علما قال قان الا الجاہلی اسنتا وسنتین فوقت اللہ اربات اشورین ف اقل من اقل اربات اشورین فلح سب الاقر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زمان جاہلیت کا ایلا جو ہوتا تھا زمان جاہلیت میں لوگ جو قسم کھاتے تھے اپنی بیوی پاس نہ جانے کی وہ ایک, ایک سال دو دو سال کی قسم کھا لیتے تھے تو شریعت نے اسلام نے اللہ تبارک و تعالی نے اس ایلا کو چار مہینے کے لیے مقرر کر دیا کہ ایلا چار مہینے سے زیادہ نہیں ہو سکتا اور اگر چار مہینے سے کم ہے تو وہ ایلا نہیں کہلائے گا سرن بہتی کی روایت ہے مصنف نے یا محقق نے اس کی صنعت کو رعیف قرار دیا ہے البتہ یہ بات تو صحیح ہے قرآن کس سے ثابت ہے اور حدیث سے بھی ابھی سے پڑھی گئی کہ اسلام میں جو علا ہے اس کی مدت کتنی ہے چار مہینے میں چار مہینے اس کی مدت ہے اور یہ کہ اگر چار مہینے سے کم کوئی شخص قسم کھاتا ہے تو وہ شرعی عیلا نہیں کہلائے گا جو اصطلاح میں شریعت کی اصطلاح میں جو علا جس کو کہتے ہیں وہ نہیں کہلائے گا وعنه رضي الله تعالى عنهما أن رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني وقعت عليها قبل أن أكفر قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به رواه الأرباء وصحب الترمذي ورجح النساء إرساله عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے زہار کیا علا کا مسئلہ ختم ہو گیا علا کی حدیث اپنی بیوی سے زہار کیا زہار کیا مطلب کیا, کیا کہ اپنی بیوی سے یہ کہا کہ تم میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح سے ہو اور پیٹھ کی سے تصویر کیوں دی کہ چونکہ سواری پر آدمی سوار ہوتا ہے اور اس کی پیٹ پر سوار ہوتا ہے تو گویا کے اپنی بیوی کو اپنی ماں سے تصویر دی گویا کہ اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کر لیا تو اس نے اپنی بیوی سے اظہار کیا اور پھر اس سے صبر نہیں ہو سکا اور بیوی سے مل لیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ ہاں میں نے بیوی سے ملاقات کر لیا بیوی سے مل لیا آہ, کفارہ ادا کرنے سے پہلے کفارہ ادا کرنے سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم اس کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ کفارہ ادا کر لو جس کا حق اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں دیا ہے زہار کا کفارہ کیا ہے بڑا سخت ہے و لدین باہرونساسم احودون علما قالو بتحریر اور آقبہ تین مقبل این تماشا کہ بیوی کو چھونے سے پہلے ایک گردن آزاد کرو بیوی کو چھونے سے پہلے یعنی بیوی سے ملنے سے پہلے آپ ایک گردن آزاد کرو پمل لمیا يَجِدْ آگیا ہے پمل لمیہ جیت پسیا مشاہرئی متعب آئی نہیں گردن آج کل کے زمانے میں گردن کہاں ملے گی غلام کہاں ملے گی تو کیا کرنا ہے کیا کفار ادا کرنا پڑے گا دو مہینے کے مسلسل روزے فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ متتاب آئی قَبْلِ مین قبل آئیے تبادہ بیوی بی میاں بیوی بی ملیں گے نہیں دو مہینے تک سکین مسین اور جو دو مہینے روزہ رکھنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلایا ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے مطابق اس کو حکم دیا فیصلہ کیا کہ تم نے جو کیا ہے زہار کیا ہے تو تم بیوی سے نہیں مل سکتے اب وہ مل لیا تھا اب اس بارے میں جو ہے ام, علماء علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ اب وہ دو کفارہ ادا کرے گا کہ ایک آ, تو صحیح یہ ہے کہ آ, ایک ہی کفارہ ادا کرے گا جو بھی چاہے وہ گردن آزاد کرے یا دو مہینے کے روزے رکھے یا یہ کہ ساٹھ سا, مسینوں کو کھانا کھلائے اب کفارات میں اگر غور کریں شریعت کی دیکھیے مسلحتیں اتنی ہیں اور آسانیاں اتنی ہیں کہ جہاں جہاں بھی کفارے کا ذکر ہے ہاں اس طرح کی باتوں میں تو شریعت نے اختیار دیا ہے شریعت نے اختیار دیا ہے چاہے وہ حالت احرام میں محضورات احرام کا ارتکاب کرنے کا بھی دیا ہو یا یہ کہ شکار کرنے کا بھی دیا ہو اس میں بھی مختلف وہ ہیں اسی طرح سے اسی طرح سے اس مسئلے میں دیکھ لیجئے اور بھی کئی مسائل میں جہاں فیدی کی بات ہے قسم کا کفارہ جو ابھی ذکر کیا گیا ہے اس میں بھی شریعت نے آسانی پیدا کی ہے شریعت نے آسانی پیدا کی ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو یہ, یہ نہ ہو تو یہ اس طرح کی شریعت کی آسانیاں ہے <تصفح> یہ حدیث حسن ہے <تصفح> وانسلم تبن سخرن رضی اللہ تعالی عنہ قال دخل رمضان فخفت فخر تو انصیبا امراطی فانكشف لي شيء منها ليلة ففقعت عليها فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرقبة فقلت ما أملك إلا رقبتي قال فصم شهرين متتابعين قلت وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام قال أطعم عرقا من تمر ستين مسكينة أخرجه أحمد والأربعة إلا النساء وصحبه ابن خزيمة وابن الجارود صحاش شیخ البانی فی سلما بن سخر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رمضان آیا تو مجھے ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں رمضان کے دن میں میں بیوی سے مل لوں کہیں غلطی نہ ہو جائے کہ رمضان کے دن میں میں ایسی غلطی نہ کر بیٹھوں تو میں نے اس سے کیا, کیا زہار کر لیا زہر کر لیا یعنی کہہ دیا کہ تم میری ماں کی پیٹھ کی طرح سے ہو تم میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح سے ہو تو کیا ہوا کہ ایک رات جو ہے اس کے جسم کا کچھ حصہ جو ہے کھل گیا میں نے دیکھ لیا اور مجھ سے صبر نہ ہو سکا میں نے بیوی سے ملاقات کر لی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مسئلہ نے آئے وہ مسئلہ پوچھنے آئے اب وہ پچھلا واقعہ جو گزرا ہے ابھی ہاں تو اسی طرح کے ممکن ہے کہ انہی کا واقعہ ہو سلمہ بن سخر کا یا کسی اور کا واقعہ ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دیکھیں یہاں پر جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو کفارہ ادا کرنے کا حکم دیا اور حدیث کے اندر جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ ان سے جو یہ غلطی واقع ہوئی تھی وہ رات میں واقع ہوئی تھی دن میں نہیں رمضان کے دن میں اگر کوئی بیوی سے ملے تو اس کا کفارہ بھی الگ ہے اسی سے ملتا جلتا ہے لیکن انہوں نے کیا کیا تھا کہ رات میں ملاقات کی تھی بیوی سے رات میں مل لیے تھے تو کفارم ان کے اوپر کیوں پڑ رہا ہے اس لیے کہ ظہار کیا تھا انہوں نے زہار کی وجہ سے انہوں نے قسم کھا لی تھی جی یا کہا تھا کہ تم میرے لیے جو ہے میری ماں کی پیٹ کی طرح سے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گردن آزاد کرو تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اپنا مال نہیں ہے میں تو صرف اپنی گردن کا مالک ہوں کوئی میرے پاس غلام نہیں ہے نہ پیسہ ہے کہ میں خرید کر کے آزاد کروں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر دو مہینے کا روزہ رکھو تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پریشانی تو روزے ہی کی وجہ سے آئی ہے روزے ہی کی وجہ سے میں ایک مہینے کا روزہ میں نہیں رکھ صبر نہیں کر پا رہا تھا جس کی وجہ سے میں نے زہار کیا اور اسی وجہ سے روزے ہی کی وجہ سے تو یہ, یہ واقعہ پیش آ گیا تو میں روزے کی ستاٹ نہیں رکھتا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جو ہے ہاں ایک بڑے ٹوکرے سے بھری کھجور کو ساٹھ مسکینوں میں تقسیم کر دو تو گویا کہ قرآن میں جو حکم ہے کفارہ کا زہار کا جو کفارہ ہے کہ گردن آزاد کرو اگر گردن آزاد نہیں کر سکتے تو دو مہینے کے مسلسل روزے رکھے رکھو اور اگر یہ اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو ساٹھ مسکینوں کو آپ جو ہے کھانا کھلائیں اور روزے والا جو واقعہ ہے وہ بھی اسی طرح سے ملتا جلتا ہے تو ان کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم جو ہے گردن آزاد کرو انہوں نے کہا کہ اس کی بھی استطاعت نہیں کہا کہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ وسلم اس کی بھی استطاعت نہیں ہے پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے کسی نے لا کر کے ایک ٹوکری کھجور دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اسی کو سطفا کر دو تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں مدینہ کے دو وادیوں کے درمیان یا دو پہاڑیوں کے بیچ میں مجھ سے زیادہ کوئی فقیر نہیں ہے اللہ حال تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے کا کہ لے جاؤ اپنے وال بچوں ہی کو کھلاؤ تو اس طرح کے دیکھیے واقعات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ سب پیش آئے اس سے احکام شری احکام ثابت ہوئے شری احکام ثابت ہوئے کبھی اس طرح سے ہو جاتا ہے تو شریعت کے اندر ساری راہیں اور ساری سارے طریقے بتائے گئے ہیں جو ہے سب کچھ بتایا گیا الحمدللہ للہ علم یہاں تک زہار اور علاقے ابو آب ختم ہو گئے اب آگے بات باب ہے باب اللعان باب اللعان لعان, لعان کس کو کہتے ہیں یہ اصل میں لعنت سے ہے یہ کس سے بنا ہے لعنت سے اور شریعت میں لعان اس حالت کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی بی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھ لے گنا کا ارتقاب کرتے ہوئے زنا کرتے ہوئے اور شوہر کے پاس کوئی گواہ نہ ہو تو ایسی सूरत میں क्योंकि گواہ نہیں شوہر نے دیکھا ہے سبوت نہیں ہے اس کے پاس بیوی بی انکار کر رہی تو ایسی में میں آپس میں دونوں جو ہے وہ قسم کھائیں گے چار بار اور پانچویں بار شوہر کہے گا قسم کس بات کی کھائے گا قسم شوہر بات کی کھائے گا کہ میں نے ہاں اپنی بیوی کو فلاں کے ساتھ جو ہے ہاں اس حالت میں دیکھا اس گناہ کا ارتکاب کرتے ہوئے چار بار قسم کھا کر کے کہے گا اور پانچویں بار کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے اوپر لاگت ہو اللہ کی لاگت ہو اس کا ذکر سورین نور کے اندر ہے اور بیوی بھی جو ہے بیوی بھی چار بار قسم کھائے گی کہ میں نے یہ کام نہیں کیا ہے اور پانچویں بار کہے گی کہ اگر میں نے ایسا کیا ہو تو میرے اوپر اللہ کا غضب نازک ہو اسی کو شریعت میں لعان کہا جاتا ہے اگر میاں بیوی بی نے آپس میں لعان کیا تو پھر دونوں کے درمیان جدائی ہو جائے گی اور یہ جدائی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی یہ جدائی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی پھر ان میں ان کے درمیان شادی نہیں ہو سکتی لعان کی صورت شریعت میں اسی کو لے کہا جاتا ہے والب عمر رضی اللہ تعالی قال سأل فلا فلان فقال يا رسول اللہ ان لو وجد احدنا امرأته على فاحشت كيف فیصلہ ان تکلم تکلم وان ناوی وکت علا مثل ذلك فلم يجب فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتل, قد أبتل أتليت به فأنزل الله الآيات في سورة النور فتلاهن عليه وعضه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهبل من عذاب الآخرة قال لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها فواد فالحق ان کا دبدا بل ف شہید اربا شہادات یہ واقعہ دو صحابیوں کی طرف منسوخ کیا جاتا ہے ایک صحابی کا نام اومر العجلانی ہے دوسرے صحابی کا نام ہلال ابن امیہ رضی اللہ عنہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنما فرماتے ہیں کہ کسی آدمی نے پونا شخص میں نام حدیث کے اندر ذکر نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ صحابی نے جان بوجھ کر کے نام کو چھپایا ہو کیونکہ اس کے اندر جو ہے ایک پوشی ہے یا یہ کہ ان کو یاد نہ رہو بہرحال جو وجہ دے رہی ہو تو سارے کہتے ہیں کہ فلاں آدمی نے سوال کیا اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کو زنا کا ارتقاب کرتے ہوئے پائے تو کیا کرے اگر یہ بات وہ بتاتا ہے کسی کو تو ایک بہت بڑی بات بتاتا ہے یعنی اس صورت میں گواہ نہ ہونے کی صورت میں گواہ اگر موجود ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر گواہ نہیں ہے اپنی بیوی کو دیکھ لیا تو فرماتے ہیں کہ اگر یہ بات گفتگو کرتا ہے کسی سے بتاتا ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے اور اگر خاموش رہتا ہے تو ایک بہت بڑی بات پر ایک بہت بڑی برائی پر وہ خاموش رہتا ہے اگر کہتا ہے تب بھی بہت بڑی بات ہے اور خاموشی اختیار کرتا ہے تب بھی یہ کسی بردے سے گوارا نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا خاموشی اختیار پھر فلم ماکان بعد ادا آتا ہوں پھر اس کے بعد وہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ جس مسئلے کے بارے میں یا جس کے بارے میں میں نے آپ سے سوال کیا تھا میں خود اس میں مبتلا ہو گیا میں خود اس میں مبتلا ہو گیا پہلے اشارے کے نارے میں بات کی تھی کوئی جواب نہیں ملا تو پھر آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے سامنے سراہت کے ساتھ یہ بات ذکر کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ میرا ہی ہے میں اس فتنے میں یا کہہ لیجیے میں اس چیز میں مبتلا کر دیا گیا ہوں اب میں کیا کروں تو ہوا کہ انہوں نے اپنی بیوی کو پانچ ہاں دن کا ارتقاب کرتے ہوئے کسی کے ساتھ دیکھا تھا تو آ کر کے میں آ کر دوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نور کی یہ رایتیں نازل فرمائی اور ان آیتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے تلاوت کی اور ساتھی ساتھ ہی ساتھ نصیحت بھی تھی سورے نور کی آیت یہ آیتیں جو ہیں یہ ہیں ولدین ارمون آزوا جہم وق ال شہدا الفسم اللہ الفسم ف شہادت و احادیم اربا شہاد ان کہ جو لوگ اپنی بیویوں کو یا جمع کے ساتھ اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے زنا کی تہمت سے متصر کرتے ہیں اور ان کے پاس کوئی گواہ نہیں سوائے ان کے تو وہ چار بار قسم کھائیں گے چار بار ارب اور شہدات مل ہے ان نہمن چار بار قسم کھائیں گے کہ وہ سچا ہے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں سچا ہوں اس معاملے میں میں سچا ہوں چار بار قسم کھا کر کے اور ولخامی سلا اللہ طلّہ علیہ ان کا انم گلکھا اور پانچویں بار وہ یہ کہے گا کہ اللہ کی اس پر لعنت ہو اگر وہ جھوٹے لوگوں میں سے اور عورت بھی کیا کرے گی اس بات کی وے دراؤ انہل اور سزا اس عورت سے ختم کر دی جائے گی یعنی اس کو اس کے اوپر حد نافذ نہیں کی جائے گی اگر وہ چار بار کسب کھا کر کے یہ کہے کہ اس کا شوہر جھوٹے لوگوں میں سے کہ اس کے شوہر نے جو الزام لگایا ہے وہ جھوٹا ہے اس نے اور پانچویں بار کیا کہے گی بلخا مثد علیہ انکانا منسوادین پانچویں بار وہ یہ کہے گی کہ اس پر اللہ کا غضب نازل ہو اگر وہ سچ لوگوں میں سے ہے یعنی اگر وہ جھوٹی ہے اور اس کا شوہر سچا ہے تو یہ آیتیں دو آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ تین آیتیں ہیں تین آیتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں ان کے سامنے پڑھی تلاوت کی اور ان کو ساتھی ساتھ ہی ساتھ نصیحت کی اور سمجھایا اور یہ بھی فرمایا کہ دنیا کا عذاب جو ہے آخرت کے عذاب سے ہلکا ہے کیا مطلب کہ اگر کوئی شخص کسی عورت کو سینا کی تہمت لگاتا ہے اور وہ شخص سے جھوٹا ہے تو اس کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے اس سے اوپر بیان کیا ہے ان آیتوں سے اوپر کہ وہ لدی نرمون المقصنات شہدا فجل دہم سمانی نہ جلدہ تکمل الرحم شہاد کہ جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں اور پھر وہ چار گواہیاں نہیں پیش کرتے ہیں تو ان کے اوپر کیا کیا جائے گا حد نافذ کی جائے گی لیکن یہ حکم جو ہے بیوی کے حکم سے الگ ہے یہ حکم جو ہے یہ والا جو حکم ہے جو تہمت لگانے والی بات ہے بیوی کے حکم سے الگ ہے کہ اگر جو ہے کسی نے اس کے ساتھ دیکھا اور چار گواہ نہیں پیش کیا کسی عورت کو دیکھا اور الزام لگایا اور چار گواہ نہیں پیش کیا تو اس کے اوپر جو ہے وہاں پر لے کا مسئلہ نہیں ہوگا وہاں پر حد قذف اس کے اوپر نافذ کی جائے گی کہ اس نے جو ہے تہمت لگائی اسی گوڑے مارے جائیں گے اور اس کی کبھی جو ہے گواہی نہیں قبول کی جائے گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ان کو یہ سمجھایا کہ اگر تم الزام لگا رہے ہو تو اب الزام لگانے کی صورت میں دنیا کی سزا کیا ہے اسی کوڑے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ دنیا کی یہ سزا ہلکی ہے اس کو برداشت کر لو اب بھی اگر غلط اگر تم کہہ رہے ہو آہ, الزام لگا رہے اس کے اوپر تو یہ سزا سہلو لو آخرت کے عذاب سے یہ سزا دنیا کی کیا ہے ہلکی ہے تو انہوں نے کہا کہ لا ایسا نہیں ہے ولدی بات ہے قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ میں فرمایا ما کدم تو علیہا میں نے اس کے اوپر جھوٹ نہیں گڑا سبحان اللہ پھر اس عورت کو بلایا ان کی ان کی بیوی کو تم مدایا فوادا کدالی پھر اس کو بھی نصیحت کیا اسی طرح سے تو اس نے بھی کیا کہا پالت اللہ اس نے بھی کیا کہا نہیں ون لڑی بار قسم بھی کھائی اس نے کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ان نہ بے شک کو جھوٹا ہے اب دیکھیے اب دونوں میں سے کوئی ایک جھوٹا ضرور ہے دونوں میں سے کوئی ایک جھوٹا ضرور ہوگا اس لیے کہ یہاں پر ایسا نہیں کہ وہ بھی سچا ہو وہ بھی سچا ہو کوئی شبہ ہو اس طرح سے چونکہ عورت کا معاملہ ہے اور مرد بیوی کا معاملہ ہے جس نے ایسی بات کہیں واقعی ظاہر ظاہر بات ہے یا تو دیکھا ہوگا واقعی دیکھا ہوگا یا الزام لگا رہا ہوگا بیلی بھی یا تو اس نے کیا ہوگا ہاں اور یا تو اس کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہوگا تو بہرحال دونوں میں سے کوئی ایک جھوٹا ضرور رہا ہوگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو اللہ تعالی نے بیان فرمایا لعان کے بارے میں مرد سے ابتدا فرمائی تو مرد نے چار بار اللہ کی قسم کھائی پھر پانچویں بار لعنت کا ذکر کیا اور پھر عورت کو دوبارہ جا دوسرے مرتبہ جو ہے عورت کو بلایا اور ان عورت نے بھی اسی طرح سے قسم کھائی پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان کیا ہے جدائی ڈال دی صحیح مسلم کے واقعی وقت زیادہ ہو گیا ہے یہ ابھی ترقی اور ابھی سب والی ہے تو انشاءاللہ شاء اللہ تبارک و تعالیٰ اگلے درس کو اس باب کی تکمیل کی جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھتا فرمائے اور دین کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیقتہ فرمائے آمین یا رب العالمین صلی اللہ علیہ الحمد للہ علیہ السلام السلام علیکم میں